اچھا تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیے تو سوال ایسا کہ اس پہ آدھے گھنٹے تقریر کی جائے تقدیر کے بارے میں اتنا سمجھ لیجیے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں جو لکھ دیا گیا وہی ہو رہا اس میں ہمارا کیا قصو ہے دیکھیے ہم اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو لکھ دیا گیا کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہمارا کیا قصو ہے کہ جناب وہ ہمارے لیے لکھ دیا گیا تو ہم تو بالکل مجبور ہیں بعض معاملات قدرت کی جانب سے ہیں اور بعض آپ کی جانب سے ہیں مثلا ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم فرق اپنے رب کا کتنا اختیار اور ہمارا کتنا ہے تو چونکہ وہ شاید کوئی موٹی عقل کر رہا ہوگا تو حضرت علی نے اس کو فرما کہ ابھی میں سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارا کتنا اختیار اور تمہارے رب کا فرما سیزے کھڑے ہو گئے وہ سیزا کھڑا ہو گیا میں یہ ہاتھ اٹھا اس نے یہ ہاتھ اٹھایا یہ ہاتھ اٹھا اس نے یہ ہاتھ اٹھایا فرما یہ پیر اٹھا یہ پیر اٹھا کا یہ پیر یہ nee تو نہیں اٹھ رہا فرما اب آپ دیکھ لو تمہارا اختیار کتنا تمہارا کتنا ہے اب یہ دیکھ لو حالانکہ پیر تو تمہارا تمہیں تو اٹھا لینا چاہیے یہ پیر تو یہ تمہارا ہی پیر ہوتے ہوئے کیوں نہیں اٹھ رہا ایک یہ جو لوگوں مشہور ہے کہ جو صاحب لکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کو الٹ دیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی جو ہم کرنے والے تھے وہ اللہ نے لکھ دیا جو ہم کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اب اس کو آسان میں ایک دو مثال دیتا ہوں آپ کسی مریض کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے نبز دیکھ کر بتا دیا کہ یہ بچے گا نہیں اس کی نبز چھوٹ گئی اور اس کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے آپ تجیز اور تقرین کا سامان تیار یہ بچے گا نہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا تو آپ نے جا کر ڈاکٹر کا سر پھاڑ دیا کہ تمبت کہیں کا یہ تو نے کہاں تھا مرے گا اس لیے مر گئے تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ بھائی اس نے میرا کوئی پسند نہیں یہ مرنے والا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مر جائے گا کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر نے کہا مرنے والا اس لیے مر گیا یا مرنے والا تھا اس لیے ڈاکٹر نے بتایا نٹی جٹی ایک پل بنا ہے سا. یہ پل نے دیکھا کہ کنکریٹ اتنا ہے سریا اتنا سیمنٹ اتنا ہے اور اس نے لکھ دیا کہ یہ پل ایک سو سال تک ویلڈ رہے گا جو اس کا حساب ہے کنکریٹ کا سیمنٹ کا کا سر سو سال تک یہ قائم رہے گا اور اس کے بعد اس کو توڑ دیا جائے ایک سو سال کے بعد پل ٹوٹ گیا تو لوگ کہیں بہت کم وقت انجینئر تھا اس کے کہنے کی وجہ سے یہ ٹوٹا کیا کہیں گے آپ نہیں بلکہ اس کا مادہ یا اس کا مٹیریئل اتنا ہی تھا جو سو برس تک چلتا تو اس لیے انجینئر نے کہہ دیا کہ یہ ٹوٹ جائے گا اور آسان بتا دیتا ہوں آپ مولانا روم رحمت اللہ نے اس مسئلے کو اور آسان کر دیا فرماتے ہیں ایک شخص جو یہ کہتا تھا کہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی قسر نہیں تو کیا, کیا؟ ایک عام کے درخت پہ چڑھ کر آم توڑ کر کے کھانے لگ گیا مالی آیا اس نے کہا وا تو سینچا ہم نے ہمارا جناب با آم ہمارے درخت ہمارے کھاد ہماری سب اور ایش تم اڑا رہا اترو نیچے اس نے مالی کا او جاہل کہیں کہا تو کہا نہیں کہ بغیر حکم خدا کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو ہم جو درخت پر چڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے عام کھانے دیجیے ہمیں وہ بےچارہ جاہی لاد میں چپ ہو گیا مگر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اس نے آم کھانے والے کی ٹانگ پکڑ کر نیچے گسیٹ کر اور جوتے سے مرمت کی جب وہ چلانے لگا تو چپ چپ چاپ بیٹھے رہو جب اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا تو یہ بھائی شیر کا جوتا بھی اسی کے حکم سے چل رہا لے چپ چاپ سے اب مجھے بتائیے آپ کاروبار زندگی کیسے چلائیں گے اگر آپ اسی میں آ بس والا کہے گا اللہ کو ہے کسی کو کوچل دیا وہ کہے گا اللہ کو میں کوئی لوٹ کر کے رقم چلا جائی اللہ کو میں بینک کو لوٹ دیا اللہ نظام کیسے چلاؤ لہٰذا اب سمجھ میں آ ہوگی بات کہ جو لکھا ہوا وہ ہم نہیں کر رہے بلکہ جو ہم کرنے والے تھے وہ رب کریم کے علم ہے وہ بات اور اس کو کسی جگہ اس نے لکھ لیا تو اب اس میں کیا حرض ہے اب تقدیر کا مسئلہ آپ سمجھ گئے اور مشکا شریف نے پورا لفظ تقدیر پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے منع فرمایا یہ بھی سن لیجیے آپ کے یہ بات چونکہ بعض لوگ جو عقل میں نہیں آئی وہ مرتب ہو جائیں گے دین کو چھوڑ دیں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بحث کرنے سے بھی منع فرمایا گیا اور اس پر پوری حدیثوں کے گویا آباد اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے